سائنس کا نظریاتی کانٹریبیوشن اسلام کے لیے سائنس کا ایک کانٹریبیوشن وہ ہے جس کو نظریاتی کانٹریبیوشن کہا جا سکتا ہے پچھلے تمام زمانوں میں قوموں کے اندر توہماتی طرز فکر کا رواج تھا لوگوں کے اندر مبنی بر حقیقت سوچ موجود نہ تھی توہماتی عقائد کے تحت لوگ طرح طرح کے بے بنیاد رائے بنائے ہوئے تھے اس کی ایک مثال گرہن کا مسئلہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان میں سورج گرہن یا چاند گرہن کا واقعہ پیش آتا ہے اس معاملے میں لوگ توہماتی عقیدہ بنائے ہوئے تھے مثال کے طور پر اس قسم کا ایک واقعہ ہجرت کے بعد مدینے میں پیش آیا تھا یہ سورج گرہن تھا جو دس ہجری میں پیش آیا تھا اسی تاریخ کو پیغمبر اسلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی قدیم زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ گرہن اس وقت پڑتا ہے جب زمین پر کوئی سنگین واقعہ پیش آئے چنانچہ مدینے کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ چونکہ آج پیغمبر کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے اس لیے یہ گرہن پڑا ہے پیغمبر اسلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے لوگوں کو مدینہ کی مسجد میں اکٹھا کر کے ایک خطبہ دیا اس کا ترجمہ یہ ہے سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں آیتان من آیات اللہ ان کو نہ کسی کی موت سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی سے جب تم اس کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو باہوالا صحیح البخاری حدیث نمبر ایک ہزار باون پیغمبر اسلام نے اپنی اس خطاب میں گرہن کو خدا کی ایک نشانی سائن اف گاڈ بتایا اس کا مطلب یہ تھا کہ گرہن کا واقعہ کسی زمینی حادثے کی بنا پر پیش نہیں آتا بلکہ وہ خالق کے مقرر کیے ہوئے عبدی قانون کے تحت پیش آتا ہے موجود زمانے میں سائنسی متعلق کے تحت متعین طور پر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ گرہن کا واقعہ کیوں پیش آتا ہے An eclipse is a well calculated alignment of three moving bodies of different sizes in the vast space at a particular point in time یہی معاملہ شرک کا ہے شرک نام ہے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی پرستش کرنا اس کو اینیمزم کہا جاتا ہے اینیمزم کیا ہے اس کا مطلب ہے فوق الفطری طاقت میں یقین رکھنا جو مادی کائنات کو آرگنائز کرتے ہیں اور زندگی دیتے ہیں دا بلیف سپر نیچرل پاور درگنائز اینڈ اینیمیٹ دا مٹیریل دراصل تمام تر توہمات پر مبنی ایک عقیدہ ہے اس فکر کے تحت قدیم دنیا میں فطرت کی پرستش یعنی نیچر ورشپ کا عقیدہ پیدا ہوا فطرت کے تمام مظاہر انسان کے لیے پرستش کا موضوع یعنی سبجیکٹ بن گئے مثلاً سورج چاند ستارے پہاڑ سمندر درخت وغیرہ قدیم زمانے میں پوری دنیا میں شرک چھایا ہوا تھا اسلام کا مشن یہ تھا کہ اس توہماتی عقیدے کا غلبہ ختم کر دیا جائے اصولی طور پر اسلامی تحریک نے اس کو انجام دیا اسلام نے اعلان کیا کہ اس قسم کا عقیدہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہے یہاں تک کہ دنیا میں شرک کا عقیدہ علمی طور پر ایک بے بنیاد عقیدہ بن کر رہ گیا اس معاملے میں سائنس کا کانٹریبیوشن بہت اہم تھا سائنس کا کانٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے مشاہداتی سطح یعنی ڈیمونسٹریٹو لیول پر ثابت کیا کہ یہ ایک غیر عقلی اور ایک بے اصل عقیدہ ہے سائنس نے مشاہداتی سطح پر یہ ثابت کیا کہ پوری مادی دنیا ایٹم کا مجموعہ ہے اور ایٹم کائنات کی مادی اکائی ہے ایٹم نہ کوئی جاندار چیز ہے اور نہ اس کے اندر کوئی فوق الفطری طاقت موجود ہے مثال کے طور پر انسان قدیم زمانے سے چاند کی پرستش کرتا تھا کیونکہ اس نے اس کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا سائنس نے پہلے یہ ثابت کیا کہ چاند کوئی روشن کرا نہیں بلکہ وہ غیر روشن پتھروں کا ملبہ ہے اس کی روشنی سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے یہ نظریہ 20 جولائی انیس سو انہتر کو آخری طور پر بے بنیاد ثابت ہو گیا جبکہ امریکی آسٹرونر نیل آمسٹانگ خلائی سفر کے چاند کی سطح پر پہنچا اور اس پر اپنا قدم رکھا بیس جولائی انیس سو کی رات کو راقم الحروف کو کسی وجہ سے ایک اخبار کے دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا اس وقت خبریں آ رہی تھیں کہ کس طرح انسان چاند کی سطح پر پہنچ گیا میری ملاقات ایک نیوز ایڈیٹر سے ہوئی انہوں نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے نہایت جوش کے ساتھ کہا کہ تھرلنگ خبریں آ رہی ہیں میرے دماغ میں آیا کہ یہ تھرلنگ خبریں نہیں ہیں بلکہ ایک عجیب حقیقت کے اعلان کی خبریں ہیں وہ یہ کہ چاند کوئی دیوتا نہیں ہے بلکہ وہ ایک بے جان مادہ ہے یہ دراصل چاند کا خالق ہے جو چاند کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے آج شرک کا عقیدہ اصولی اعتبار سے آخری طور پر باطل ہو کر رہ گیا ہے